لا حول محمد السلام اللہ وبرکاتہ واقع خان کے طرف سے ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے آج درس نمبر چار سو سولہ ابلک اٹھاون ہے ففٹی ایٹ ہاں جی, چار سو سولہ جو ہے شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے عورد دعوت شریف کا اور اٹھاون اوراد فتھیہ کا درد نمبر آج جو ہے ففٹی ایٹ ہے اور اس میں ہمارا جو ہے سلسلہ دس اوراج فتح میں سے ملک الجبار میں ہے جو کہ اس میں لا الہ الا اللہ میں نے کہا تھا اس ملک الجبار کے سمیت تھا پچاس مرتبہ ذکر ہوا ہے کل کی درست میں جو ہے ساتوان لا الہ الا اللہ کی توضیع شروع تھی آج اسی کو کمپلیٹ کریں گے ہاں جی تو ساتوان لا الہ الا اللہ یہ تھا ساتوان لا الہ لاہم بیکل مکان ہاں جی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس اللہ کی ہر ہر جگہ عبادت کی جاتی ہے اسی کے ذیل میں کہ ہر جگہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے کائنات کا ہر ذرہ اللہ کا تسبیح خان ہے ہاں جی تو اس سلسلے میں قرض کے شبات کے ثبوت کے لیے پرانی آیات میں سے میں چند آیات عملوں کو جو ہے بیان کرنا چاہتا ہوں کل تین آیتیں عالوں کی خدمت میں پیش کیا تھا کیونکہ ان میں آیا کی پہلی آیت جو ہے سورہ حدید کی آیت نمبر ایک تھی سب بھا اللہ معاف سماوات ہاں نے تسبیح بیان کرتا ہے یقین کے ساتھ کیونکہ اس میں ماضی کا سے استعمال ہوا ہے تو یہ متحقق الوقوع ہونے پر دلالت کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں تسبیح کر لیا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور وہ ہر چیز پر غالب حکمت والا ہے تو مراد یہ اس کی تحقق الوقوع ہے ہمیں شک کو دور کرنے کے لیے یعنی اس میں ہمیں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین سب اللہ کی تسبیح پڑتا ہے یہاں تجبی مراد جو اللہ کی عبادت ہے صرف سخان اللہ پر نام مراد نہیں ہے کیونکہ تجبی عبادت کی من میں آتا ہے اور جو ہے اسی طرح شورہ صف کے عادت نمبر ایک بھی تھی سب باللۂ معافِ سماوت ولاَ والیز الحکیم بالکل یہی حیت جو ہے اسی صورت میں شور حشر کے حد نمبر ایک بھی ہے سب بالل معافِ سماوت ولاض باح والہ جز الحکیم اس کے علاوہ جو ہے آج کے درخت میں آج نمبر 4 سے جو بطور دلیل پیش کر رہا ہوں یہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا شناخان ہے اللہ کی تسبیح خان ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کائنات کا کوئی چپا اللہ کی عبادت سے خالی نہیں ہے اگر وہاں کوئی محلوق ہے زیرو ہے ہاں حتی درخت و حجر و مدر ہے وہ بھی عبادت کرتے ہیں اگر کچھ مخلوقات زیروح نہیں ہیں تو پھر وہ جگہ وہ زمین بھی اپنی جگہ پر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے وہ صحرا بھی اپنی جگہ پر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اس سلسلے میں جو ہے آج نمبر چار سورہ تغاون کی عاد نمبر ایک ہے اللہ ماتا یوسف بیہ لاہ معافِ سماواتی ہاں جہ بیان کرتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کی تقدیس بیان کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے لہ الملک اور پوری کائنات کی بادشاہت اسی اللہ کے ساتھ خاص ہے پوری کائنات اسی کی ملکیت میں ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے ساتھ خاص ہے کیونکہ جب پوری کائنات اسی اللہ نے خلق فرمایا اسی کا مالک بھی اللہ ہے اس کے اندر جتنی عظمتیں ہیں حکمتیں ہیں وہ سب بھی اللہ ہی کی طرف سے ودیت فرمایا ہے لہذا وہ اللہ ضرور حمد اور ثنا کے لائق ہے وہ اس کے ثنا نہ کریں اس کے ہم نہ کریں تو پھر کس کا ہوگا لہذا فرمایا اللہ الملک بادشاہت صرف اسی کے لہے اور تعریف بھی حقیقت میں صرف اسی کے لہ تو ان تمام آیتوں میں آیتوں ہاں جی آیتوں سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہیں وہ سب اللہ کی عبادت کرتی ہیں اس کے علاوہ جو آیت نمبر پانچ ہو رہے آیت نمبر پندرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ ساتواں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ کی تصویر پڑتا ہے اور عبادت کرتے ہیں ہاں جس سراسرا نمبر پندرہ ہیں سب بھی لہو سماوات و سب ولعرض تسبیح بیان کرتا ہے عبادت کرتا ہے اور سماوات سب کے ساتواں آسمان خود آسمان بھی اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتا ہے ولعرض اور ساتواں زمین بھی اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتا ہے ومن فی اور جو کچھ ان کے اندر ہیں جو ان کے اندر حیوانات ہیں ضوی القول ہیں غیر ذوی القول ہیں نباتات ہیں جمادات ہیں چرن ہیں، پرن ہیں جو کچھ ہے ومن فی ہنا جو کچھ ان کے اندر ہے سب اللہ کی تذبیخان ہیں سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں جب ساتواں آسمان اور زمین خود عبادت کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات سمجھنا بہت آسان ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کائنات کے ہر چپے پہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے چونکہ ہر چپا اللہ کے عبادت کرتے ہیں ساتواں آسمان خود اللہ کی عبادت میں مصروف ہے ساتواں زمین خود اللہ کی عبادت میں مصروف ہے اور ان کے اندر جو خوش ہے وہ سب اللہ کی عبادت میں تصبیح میں مصروف ہے تو پھر اور جو ہے اس دعا کے مفہوم اور حقیقت کو سمجھنا آسان ہو گیا اور یہ دعا سو فیصد قرآنی حقائق ہماہ ہیں نمبر شین جو ہے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی چیز ش اس کائنات کے نہیں ہیں مگر سب کے سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تسبیح پڑھتے ہیں جیسے سورہ اسرا کے نمبر چوالیس سے وہ انم شین اس کائنات میں کوئی بھی شے کوئی بھی چیز ہاں جی نہیں ہے اللہ مگر یو سب اللہ کی تسبیح بین کرتا ہے یعنی اللہ کی عبادت کرتی تذبی عبادت کے آسام میں سے ایک عبادت ہے ہاں جی یہ جی وسیع مفہوم میں جب آتے ہیں سب با میں لغت میں تاخیر کیا وہ ہے عبادت کے معنی میں بھی آتا ہے وسیع مفہوم میں تو جو ہے کائنات کی کوئی شے نہیں مگر سب اللہ کی عبادت کرتی ہیں اپنے اپنے ترخے سے جیسا اللہ نے انہیں حکم دے بے حمد ہی اور ساتھ ہی سب اللہ کی حمد بھی کرتے ہیں ثناخان بھی ہے سرا بھی ہے پھر اللہ فرماتے ہیں ہوں اللہ تب کا ہوں نہ لیکن اے انسانوں تم ان کی تصویر کو نہیں سن پاتے نہیں سمجھ پاتے ہاں جی بہت سے اولیا الہی کے واقعات میں آتے ہیں ہاں جی جو ہے وہ جب کمرے میں اللہ کی ذکر کرتے تھے تو در دیوار سے بھی ذکر کی آواز خود بھی سنتے تھے اور دوسرے لوگ بھی سنتے تھے ادھر دعوار سے آواز آ رہ اور قرآنِ باغ میں حضرت داؤت کو واقعہ تو مشہور ہے حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی مناجات میں لگ جاتے تھے تو سارے پرندے ان کے اوپر جو ہے چھت صاحبان بن جاتے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تصویر پڑھتے تھے اور قرآن کہتے ہیں پہاڑ بھی آپ کے ساتھ جو ہے اس ذکر مناجات میں آپ کا ہم صدا ہو جاتے تھے اور لوگ سنتے تھے ہاں جی اس صدا کو لوگ سنتے تھے جو آپ کے ساتھ جو مومنین ہیں تو اس سے جو ہے کائنات غافل نہیں ہے جان گرام کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے حکم کے متی فرمان بردار اور اللہ کی عبادت گزار شناخوان ہے ہر شے کا تجمہ یہی ہے اور کوئی بھی شے اور چیز نہیں مگر سب اللہ کی تصویر کے ساتھ حمد و تعریف کرتے ہیں لیکن تم لوگ ان کی تصویر کو نہیں سمجھ پاتے اور اللہ کی تصبیح حقیقت میں کیا ہیں اللہ کی عبادت ہے اللہ کی عبادت ہے نس لغت میں تصبیح کا معنی عبادت کرنا بھی آیا ہے لغت میں چنانچہ جی لغت قاموس سلجدید میں آیا ہے ہاں جی سین بہا صبح و تصبیح پاکی عبادت دونوں معنی میں آیا ہے پاکی کے معنی میں آیا اللہ کو سب با اللہ کو پاک اور ایک نقص پاک کو فرضہ کرا دینا اور سب بہا اللہ کی عبادت کرنا دونوں معنی میں آیا ہے کتاب کا موصل جدید نے میں نے ان آیات میں جو سب بہا آیا ان کو اللہ کی عبادت کے معنی میں لیا بس ان تمام قرآنی حقائق کی روشنی میں لا الہ الا اللہ المعبود مک مکان کا بندہ حقیقی نے جو ترجمہ کیا ہے وہ صحیح ہے اور یہی ترجمہ جناب سعید خورشید و علامہ نے بھی کیا ہے اور جناب انصر صابری نے اوراد فتح کی شرح میں جو ترجمہ کیا وہ ترجمہ چندان مناسبت نہیں ہے مناسب نہیں ہے اور انہوں نے اس دعا کی شرح میں عبادت کو انسان کے ساتھ خاص کیا انہوں نے اور زمین کو محل عبادت برائے انسان سمجھا ہے اور ان کی تشریح سے زمین اور آسمان سمیت کائنات کی ہر شے اللہ کی عبادت کرتے کرتے ہیں یہ وسیع معنی ان کی ترجمہ و تشریح سے سمجھ میں نہیں آتے جنہ ان کا ترجمہ و تشریح بھی نقل کرتا ہوں ان کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مگر اللہ تعالیٰ وہ معبود ہے جس کی عبادت ہر جگہ کی جا سکتی ہے جس کی عبادت ہر جگہ کی جا سکتی ہے مطلب یہی زمین کی ہر جگہ جہاں چاہے عبادت کی جا سکتی ہے انہوں نے یہ مانا کیا ہے انسان اپنے ساتھ فکری کے تحت جو ہے ہاں اپنے علم کے ساتھ جو ہے ترجمہ تشریح کرتے ہیں انہوں نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا قرآن آیتوں کو سامنے رکھے انہوں نے اس جواب پہ توجہ نہیں کیا تو جو ہے ان کا جو ہے ہاں جی ترجمے سے ان کے ترجمے سے یہ سمجھ میں بالکل نہیں آتی ہے کہ زمین و آسمان خود بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کائنات کی ہر چیز اس کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی توضیح یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ہاں جی اللہ تعالی ہے اللہ تعالی, اللہ تعالی کا خاص احسان یہ ہے کہ کل روئے زمین کو اس کے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے یعنی ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں سوائے قبرستان یا کسی مقبرہ کی چھت خانہ کعبہ کے اوپر یا اس کی دیواروں پر مذبہ خانہ حمام جہاں گوبر ہو کوڑا کرکٹ ڈالا جائے وہ جگہ جہاں موسی باندھے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ جگہوں کو چھوڑ کر ہر جگہ نماز ادا ہو سکتے ہیں انہوں نے اپنے اعلی سنت فکر کے مطابق انہوں نے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کیا اور یہاں لیکن جو ہے جناب میں بندے کی توضیع جناب انصر صابری کی تشریح ان کے اپنے فقہ کے کی مطابق کیا ہے اس میں سے کچھ موارد ہمارے فکر سے ہمہاں نہیں ہیں البتہ اس مقام پر میرا مقصد یہ کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ لاود بک مکان میں عبادت کو ایک تو انسانوں کے ساتھ خاص کیا ہے اور صرف امت محمدی کے مکان مسلح و عبادت کا ذکر کیا ہے جب دعا کا مفہوم نہایت وسیع ہے جس کے بندہ حقیق نے قرآن ثبوت کے ساتھ توجہ دیا ہے الا اللہ المعبود بالکل مکان یعنی کہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ہاں اور عظیم اللہ ہے جس کے کائنات اس کائنات کے اندر ہر ہر جگہ اس کی عبادت ہوتی ہے ساتواں عاتا حتیٰ جو ساتوں آسمان خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں ساتوں زمین خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے اندر جو خوش ہے وہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں حتیٰ یہاں پھرمایہ کائنات میں کوئی چیز نہیں مگر سب اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں یعنی عبادت کرتے ہیں کیونکہ تسبیح اگر تسبیح کے معنیٰ بھی کریں تو وہ عبادت کا ہے تسبیح عبادت کے عقم مزے قسم ہے اور اللہ کی حمد مجالاتے ہیں اور فرمایا تم ان کی تصویر کو نہیں سمجھتے یقیناً انسان جو ہے جانوروں کی آواز کو نہیں سمجھ سکتے لیکن اولیا الہٰی علم اتحار ای جو ہے ہاں سنتے تھے بھائی فلاں پرندہ کون سے تصویر پڑھ رہے ہیں فلاں جانور کون سے تصویر پڑھ رہے ہیں ہاں جی وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں بیان بھی کیا بہت سے عادیث آپ کو ملیں گے لہذا جو ہے اس دعا کا معنی یہ ہے کائنات کے ہر چپے پہ اللہ کے وہ اللہ عظیم ذات ہے جس کے کائنات کے ہر چپے پہ اس کی عبادت کی جاتے ہے اور ہر چپہ خود بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہر چپے پہ جو موجودات ہیں ہاں جی خواہ فرشتے ہوں خواہ جنات ہوں خواہ انسان ہوں ہاں جاہ جی، جو ہے دوسرے نواتات جمادات جماعتات ایوانات ہو سب اپنے اپنے مقام پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں پلس موجہ جگہ خود بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں لہذا المعبود وکل مکان ہر جگہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے یہ عظیم اور وسیع مفہوم دعا سے سمجھنے میں آتی ہے چونکہ حویظ میں کوئی نہیں اللہ کی ہر جگہ عبادت ہوتی ہے تو میری دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو ہی حقیقت اور اس کو گہرائی سے سمجھ کر اللہ کی سچی بندگی اور بامارفت بندگی کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا قدافرم آمین حرم الحل